بسم <تصفيق> الله إن الحج لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرورنا انفسنا ومن سيئات عامالنا من يهد إلاه فلا مبلله ومن يبلله فلا هابي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تفاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 ومن يطع الله ورسوله فقد قاد فوزا عظيما أما بعد فإن خير لحديث كتاب الله وخير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء فصبت بها الذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم بآياتنا يؤمنون مؤكد سامعين متردد نوجوان साथियों یہ سورہ آراب کی میں نے ایک عائد تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے دین اسلام کی بنیاد رحمت رحم و کرم محبت اور الفت پر ہے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان اللہ تعالی کے مخلوق کے ساتھ مہربانی اور رحم و کرم کا سلوک اختیار کرے ہمیشہ اللہ تعالی کے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا سلوک کرے سختی بد, بد سے پیش نہ آئے اسلام دین رحمت ہے دین الفت اور دین شفقت محبت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سچا مسلمان بنائے اور اسلام کی یہ تعلیم ہی ہمارے اندر پیدا کر دی کہ ہمیشہ ہم تمام لوگ رحمت کرنے والے لوگوں کے ساتھ مہربانی کرنے والے ہوں سننس کی روایت ہے نبی رہی سرآم و شاخ فرماتے ہیں لا تدخل خل الجنت حتا پڑا اے لوگ یاد رکھو لا تدخل خل الجنت آپ نے مومنوں کو خطاب کیا فرمایا اے مومنو یاد رکھو نہ تدخل خل الجنت حتا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم اور شفقت اور مہربانی کا سلوک اختیار نہ کرو جب تک آپس میں اللہ تعالی کے بندوں کے ساتھ رحم اور کرم کا رویہ اختیار نہیں کرو گے لوگوں پر رحم نہیں کرو گے تب تک لا تل جنت تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے شاہ یا رسول اللہ کلونا رحیم انلونا رحیمن ہمیں سے ہر انسان الحمدللہ للہ رحم کرنے والا ہے آپ میرے ساتھ رحم کا مطلب تم نے نہیں سمجھا نئی سازان دیکھا گرحمت خاص تم کسی اپنے دوست کے ساتھ رحم کرو صرف اپنے بال بچوں کے ساتھ رحم کرو اپنے سے ملنے جلنے والوں کے ساتھ رحم کرو یہی رحم کے لیے کافی نہیں ہے ورا پھر رحمت عام ہم جس رحمت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بغیر لڑ الجنت حتا طور ہم میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے پر رحم نہ کرو اس مخصوص لوگوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ شرط تمام لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے تم جب تک تمام لوگوں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ پرایوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ اور اپنی سگوں کے ساتھ جب تک اللہ تعالی کی تمام بند مخلوقات اور تمام بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا سلوک نہیں کرو گے تب تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اللہ رب العالمین نے پرانے پاک کے اندر وشواس روایا کہ رحم و کرم اللہ تعالیٰ وشواس رواتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے اللہ غفور ہے اور اللہ تعالیٰ نے رحم کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی بھیجا ہے تو اسی رحم و کرم کو عام کرنے کے لیے بھیجا ہے فرمایا وما ارسل اور حمس اللہ عالمین اے لوگوں ہم نے رسول کو بھیجا ہے تو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا سلوپ اور رحم کا معاملہ کرنا چاہیے اس لیے نبی رہار کی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول و پیغمبر بنایا تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحم و کرم کرنے والا بنا کر کے بھیجا تھا لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کرنے والا بنا کے بھیجا تھا اسی لیے آپ اعلان کرتے یا ایس یا ایس انا کو رحمت محداس اے دنیا کے لوگوں یاد رکھو ہم سے دوری میں اختیار کرو ہماری نافرمانی اختیار نہ کرو ہمیں کوئی پریشان کرنے والی ذات نہ سمجھو رحمت موہداس ہم تمہارے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں اور محداس اور تمہارے لیے سیدھا راستہ بتانے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے اور تمہارے ساتھ مہربانی کا سلوک کریں اور تمہارے لیے ہدایت کا راستہ واپس کر دیں اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتہ اللہ تعالیٰ کا یہ رحم و کرم ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا مہربانی کا سلوک کرنا ایک دوسرے پر رحم کرنا اور ختم کرنا یہ اللہ رب العالمین کے ہاں ایک ایسا فریقہ ہے کہ اگر آپ غور کریں گے تو تقریباً تقریباً اس دنیا کا سارا نظام اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم پر رکھا ہے سارا نظام چند مثالیں آپ کے سامنے میں قرآن پاک سورت الروم کی آیت ہے اللہ تعالیٰ ان من خرک ان خم ازرا جا وجار اللہ تعالیٰ ہیں اے لوگ یہ تمہاری ازدواجی زندگی تمہارے میاں بیوی کے تعلقات اور تمہارے ایک دوسرے کے رشتے کو جو میں نے قائم کیا ہے وہ آزاد ہیل انہ انجا اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی جنس سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے پھر تمہارے جنس سے تمہارا جوڑا پیدا کر دینے کے بعد جوڑا پیدا جو جو کیا لسکو ارحا لو ارحا تاکہ تم سکون حاصل کرو اور تمہیں اطمینان نصیب ہو اور تمہارے اشتوا زندگی سے تمہیں سکون قلب اور راحت نفس نصیب ہو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جانا بھائی نہ تم اور تمہارے اس قصے کو اور تمہارے اس تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے اور تمہارے گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے سے لیے بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَ <وَرَحْمًا> بی بی کے لیے وہ چار بین مدد کرتا تمہارے میاں بیبی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے پل کا اور رہے وہ کرم کرنے کا ایک جذبہ دلوں میں پیدا کر دیا ہے یہ جوڑا جو ہمارا ہے میاں بیبی کے جو تعلقات ہیں آپ کے گھریلو زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اسی وقت باقی رہے گا جبکہ شوہر عورت پر مہربان ہو اور بیوی جو ہے اپنے شوہر پر مہربان ہو اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک خود کرد نکل جائے مفاد پرست نکل جائے اپنی ہی بھلائی سوچے اور سامنے والے اپنے شوہر کی بھلائی یا اپنی بیوی کی بھلائی نہ سوچے تو اللہ تعالیٰ فرماتے وہ گھر کبھی سکون سے روازہ بھی جائے گا اس گھر کے اندر ہمیشہ جھگڑے فساد لڑائیاں اور اللہ تعالیٰ کی بہوستے برتے گی اس لیے میں نے کہا انسان کی پوری زندگی اسی رحم و کرم پر اللہ تعالیٰ نے موقوف رکھا ہے انسان کی زندگی کا تعلق اے انسانی زندگی کا تعلق گھر کے میاں بیوی سے شروع ہوا کرتا ہے اللہ نے ساتھ روایا وہ چال بے نقوی فِي چلا ہے اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جو دور فکر کریں اصل سلیم رکھتے ہو اور جن کے اندرپور کا نام وادہ جائے تو میرے بھائی اس بارے پر بڑا دور کرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جوڑے بنا دینے کے بعد پھر اس استواجی زندگی کو اور گھریلو زندگوں کو خوشگوار بنانے کے لیے وجہ کرتا ہوں رحما دونوں کے درمیان میاں بیوی بی دونوں کے دلوں میں ہم نے ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ احتار اور رحم وہ کرم کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا جب تک شوہر اپنی بیوی بی بی پر پہر نہ ہو اسی طرح کی بیوی بی جب تک اپنے شوہر کے ساتھ رحم نہ کرے اور شوہر کے حالات دکھ دن میں اس کے حصہ نہ بچائے تب تک ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور اہم کا معاملہ نہیں کریں گے تب تک کہ گھریلو زندگی اے یہ دشوار نہیں ہو سکتی اگر وفاداری کا نہیں بے ویوسائی کا خود گردی کا اور نفاذ پرستی کا تعلق میاں بی بی کے آپس میں قائم ہو جائے تو وہ گھر جنگت کی دنیاوی جنگت کے بجائے وہ چاندم بن جایا کرتا ہے اسی پر سے اب ذرا اولاد آ جانے کے بعد ماں باپ کی ماں باپ کے ساتھ اولاد کا رویہ اولاد اپنے باباب کے ساتھ آپ ہمارا جانتے ہیں کہ ماں باپ کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے اور ماں بھارت کی فرما برداری کا کیا مقام ہے آپ کے ساتھ سمایا کہ ایک انسان ایک انسان کے جان میں مال میں زندگی میں اللہ تارا برقت دیتے ہیں جب انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے نبی رہے سراب کا ہم نے اللہ سرایا الجنہ اے لوگو یاد رکھو تین قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے وہ تین قسم کے کون ہیں آپ نے شاخ نمبر ایک مدم الخبر شراب پینے والا نمبر دو الگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی سے سب کو بچائے آج پتا نہیں ماں باپ کو کتنا تنگ کیا جاتا ہے آپ نے ساتھ رمایا سب سے پہلے نمبر پر تیس قسم کے لوگ ہیں لا خلون الجنگ جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ان میں سے پہلا انسان آپ نے ساتھ میں بدھ الخمر پابندی سے شراب پینے والا نمبر دو ال والے نافرمانی کرنے والا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا نمبر تین آپ رشاس ادیوس دروس جنگ میں داخل نہیں ہو سکتا پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم لوگ شرابی کو اور ماں باپ کی نافرمانی کو تو سمجھتے ہیں لیکن دیوس کس کو کہتے ہیں آپ رشا سمایا دیوس الگی یو کر الخبافی علی دیوس اس مسلمان کو کہتے ہیں جو اپنے بیوی بچوں میں حرام تاریخ پورائے جاتے ہیں دیکھتا ہے لیکن اس کو غیرت نہیں اللہ ہارا دنوں میں چہرے پیدا کر دے گھر میں جوان جیتی بیٹی ہو جوان پہن ہو جوان چیزی ہو ہٹا رہی کیسے دوست احباب چلے آ رہے ہیں اور سب کی نگاہیں تمہاری بیٹوؤں پر پڑھے تمہاری بہنوں پر پڑھے تمہاری ٹیوی پر پڑھے آج وہ جو انسان اس چیز کو برداشت کرتا ہے اور اس پر اس کی گیرت نہیں جاتی اس کو شرم نہیں آتی اور اپنے بیوی اور اپنی, اپنی, اپنی بیٹی اور اپنی بہن کو گیروں کی نگاہوں سے نہیں بتاتا وہی سے یوں ہوا کرتا ہے اور اس کے رسی میں اللہ نے جنت کو نہیں رکھا ہے نبی رست اسلام اور بتا رہا تھا یہ انسان اپنے ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے ساتھ احسان و سرس اور ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ وکیل اختیار کرے گا جس کے اندر اللہ تعالیٰ دل میں غحم پیدا کر دے والدین کے اس مقام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی والدین کے حقوق کو اور پورے ماں باپ پر اصیبہ والا رحم خانے ادا ہوگے بنی بنی اسرائیل پناہ پارے کی آئے تھے ممکن ہے ہمیشہ ہمارے ساتھی دعا آبادہ کرتے ہوں گے پھر یاد رکھیں جس طرح کے گھر میں میاں بی کے تعلقات کو خوشگوار بنانا اگر چاہتا ہے تو وہاں بھی رحم کی ضرورت ہے دونوں کی دنوں میں اللہ تعالیٰ رحم پیدا کریں اسی طرح سے ایک اولاد اولاد اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتی ہے اور والدہ کے حقوق پیدا کرنا چاہتی ہے تو میرے بھائی کو وہاں بھی رحم کی ضرورت ہے اسی لیے رب العالمی نے فرمایا وقف رہما جدو ہر دیرا رہنا وقر ہما کمار سبیرہ جب تمہارے بابا دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں وہاں جنا مرا رحما پھر اللہ تعالیٰ سو دیتے ہیں اے دے سے اور اہ روڈا جب تمہارے بابا ہمیشہ ان کے ساتھ ہے سار تلوک کرنا ہے لیکن خاص طور سے بڑھاپے نے جو ماں باپ ہو گئے مزاج میں تیزی آ گئی آ گئی اب سچیا گاتے ہیں دماغ برابر کام نہیں کرتا بچوں جیسی جد پیدا ہو جاتی ہے شور ہٹانا سیکھنا چلانا ان کی عادت بن جاتی ہے اس لیے بوڑھے ماں کے ساتھ سارو سلوک کرنا یہ بڑے ہمت اور دل وا کی بات ہوا کرتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے فرمایا وقت وہ لہواں چڑا تلّی مِنَ الرَّحْمَةِ جب تمہارے ماں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک احاطے کو پہنچ جائے تو وہ فض لہوما چراہ تلّی ان کے انکشاری کا آزدی کا اپنے بابو کو ان کے سامنے جکا دینا کیسے رہ مہربانی کرتے ہوئے وہ فض لہو سا چڑھا تلّی مہربانی کا ان محبت کا اور اپنے سائڈ رحمت کے بابو کو ان کے لیے چھکا دینا اور ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے ماں باپ کی خدمت کرنا ماں باپ پر رحم کرنا اس ہے ماں پر اور ساتھ دعا کرنا رب پھر ہم ہونا تمام بیانی سبیرات اس دوا کو یاد کر اور ہمیشہ دعا ہم آگا کرو رب پھر ہم ہونا کبا ریامی سگیرہ اے اللہ میرے ہم سے کتنا ہوتا ہے ہم تو اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رحم کرتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے اپنے باپ کے ساتھ رحم کرتے ہیں لیکن اے اللہ ہم تج پہ بھی دعا کرتے ہیں رب پھر ہونا اللہ تم بھی ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم جیسے بھی جب ہم چھوٹے تھے تھے رشتہ پر سنڈاس کرتے تھے رشتہ پر پیشاب کرتے تھے کبھی باپ کے اوپر پیشاب کیا اور کبھی باپ کے اوپر کنڈاس کیا کبھی کھارا کھارے رہے میں نے ان کو پریشان کیا کبھی ان کی نیو کو میں نے خراب کیا دل میں رہم پیدا کر رہے جب تک باپ کے دل میں اولاد کے مطابق رحم نہیں ہوگا شکت نہیں ہوگی محبت نہیں ہوگی اولاد کے اولاد پر رحم کرنے کا جذبہ اور مہنگا نہیں ہوگا کبھی بھی ماں با باپ اپنے اولاد کا حق نہیں ادا کر سکتے سارا معاملہ زدی کا کس طرح وہ پر موقوف ہے اللہ اکبر کس رحم کرتے تھے اوسامہ بن دے اوسامہ بن دے نام یاد رکھیں اوسامہ بن دیگ کو حد رسول کہا جاتا ہے نبی ارے شام کا محروب کہا جاتا ہے نبی سے بہت محبت کیا کرتے تھے اللہ ہمیں بھی اور ہم کو بھی اپنے اسلام سے محبت کرنے کی تو ہی رہتی لیکن لیكن اب ہمارے دلوں میں محبت کی ہے اہمیت کی, کی ہے ان دو پہر والے جانور كركٹ کی كی ہے سنیمسٹار کی ہے, ہے، ناچنے گانے غور ہوتی ہے یہ اور افسوس جن بھارتوں اور ٹینسروں سے ہمارے دلوں محبت ہے محبت ان کی ہونی چاہیے تھی اللہ تعالیٰ اے ہم تمام لوگوں کو ان کا تعالیٰ ایک زمانے میں تمام نوجوانوں کو اکٹھا کیے اور وضیفا مقرر کر رہے تھے اپنے بیٹے کو فلاں کو ہو۔ جتنے جوان آئے ہر جوان کو ایک ایک ہزار دیا پھر ہم دیا لیکن وہ سامان جب آئے تو میں نے ان کو ڈیڑھ ہزار دیا ہم کو ایک ہزار اور اس نوجوان کو ڈیڑھ دیا باہر نکلے لوگوں نے پوچھا وہ سالا گوبھی نے کتنا تم کو دیا کہا کو دیا تم کو کتنا ملا ہم کو تو تم کو ملا کو تو تم کو کتنا ملا ایک سب کو ایک ایک ہزار دیا اسی نہیں حضرت تمہیں شاہ کے بیٹے عبداللہ کے لوگوں نے سوچا یہ تو بیٹے ہیں بعد میں ان کو سو ہزار دیا ہوگا پوچھا عبداللہ تم کو کتنا دیا تمہارے باپ نے کہا ہمارے والد نے ہم کو بھی ایک ہی ہزار دیا اللہ تعالی یہی عدم انصاف کرنے والا سب کو بنا دے تمہیں فاروق کے بیٹے عبداللہ کو لوگوں نے کہا تمہارا باپ کیسے ہیں ہر باپ اپنی اولاد بجارہ دیتا ہے اور تمہارے باپ اپنے باپ کو بنا دیکھو تم کو ایک ہزار اور وہ لاما جو گیٹ کا دیتا ہے اس کو ڈیڑھ ہزار دیا خوب حضرت عبداللہ چاہا ہم نوجوان تھے کچھ میں آئے اور چلے آئے اپنے والد عمر کے پاس والد صاحب آپ نے مجھ کو کتنا دیا تھا ایک ہزار اور کو کتنا دیا تھا ڈیڑھ ہزار کہا والد صاحب افسوس گیر کے دیتے کو آپ نے دیر دیا اس نے بیٹے کو ایک دیا دنیا بھر کا اپنی آواز خود دھاگا دیتا ہے اور ایسے انسان ہیں جی کہ گیر کے آواز خود دھاگا دیتے ہیں تو کر دیتے ہیں سارا ہوا نے بے کر اٹھائے اور آنکھ میں آنکھوں گئے اور یاد رکھو اللہ جی کا ہوں تم عمر کے دل کا ٹکڑا ہو تم اس کے کلے کا حصہ ہو عمر کی تم جان ہو عمر اپنے جان سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے لیکن بات اصل یہ دیکھے جب دینے کی باری آئی تو میں نے اپنی محبت پر اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دیا ہے اللہ کرے ستم سے میں محبت کرتا ہے لیکن اس کو میں نے چھ ہزار دیا ہے اس سے اللہ کرے دور محبت کیا کرتے تھے اس لیے میں نے ان کو چھ ہزار دے دیا میرے بھائیوں یہی سامنا دن سے رجوع سہارا کہتے ہیں کہ نبی رہے پر آیا اور رات کی محبت اولاد کے ساتھ رہنا چاہیے ان پر مہربانی کرو اولاد کے ساتھ مہربانی اور اس کے ساتھ رہنے کا جذبہ ہوگا کبھی اولاد کی صحیح تربیت ہوگی اور تبھی جو آپ آپ اولاد کہاں پہ کر سکیں گے اولاد سے کیسی محبت کیا کرتے تھے اور جس سب ان کے اوپر انجاس مہربان تھے ذرا سنو کہتے تھے ساما تھے کہ میں نے چھوٹا تھا نبی رہ سراس نام کے پاس آیا سامنے ہم کو اپنی رام پر بیٹھا لیا ہمیں لاڈ اور پیار کر رہے تھے محبت کا اظہار تھا اور سامہ ہیں. کے پر بیٹھا ہوا تھا کتنے میں حضرت حسن. کے نواسے میں آئے بہت اللہ دوسرے رات پر بیٹھایا ایک طرف میں بیٹھا تھا اور دوسری طرف آپ کے نماز سے ہمیں دیکھ میں ہم کو دیکھتے کبھی کبھی دیکھتے یہ محبت کی نگاہیں تھی تھوڑی دیر میں آپ نے دونوں کو ملا دیا اور دونوں کو اس طرح سے جوڑ دیا دونوں آپ نے ملا اور ایک طرف محبوب رسول اور دوسری رات پر نواز رسول حضرت حسن سے دونوں کو جوڑ دیا پھر آپ نے آسمان کی طرف اٹھائی نگاہ اور فرمایا اللہم رو مر آرام ہو ماں اے اللہ اے اللہ میرے ان دونوں بچوں پر رہ فرما دے کیونکہ فر یہ بھائی دو اولاد پر رحم کرو حضرت, صدیقہ رضی حضرت رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ نبی رہس رات سامنے ہم سارے لوگ آپ کے ساتھ اتنے دن حافظ ایک اکثر انسان تھا اور آیا آپ کی ملک میں بیٹھ گیا آپ نے حضرت حسن جب تو آپ نے حضرت حسن سے گود ملیا اور ان کو لال کیا محبت کا دار کیا رحم کرتے ہوں گے رہن جوش میں آیا اور بوسا دینا شروع کر دیا جب آپ نے بوسا دیا تو اتنا بڑے تاجس سے آپ کو دیکھ رہا تھا آج کہا کیا دیکھ رہے ہو کہاں کہ ہمارے سس بیٹے ہیں لیکن بڑا تک پل تو وہ اب تک میں نے ان سسوں میں سے کسی ایک بیٹے کو بھی محبت نہیں کیا ایک بیٹے کو بھی میں نے بوسا نہیں دیا اور آپ کو دیکھا یہ دورہ ہوا ہے اور اس بچے کو آپ نے بوسا دیا آپ نے ساتھ اے اے اے اے اے اپنا یاد رکھو اے اپنا یاد رکھو مل یل لا لا جو اپنی اولاد پر نہیں رحم کرتا اللہ اس پر بھی نہیں رحم کرتا میرے بھائی اولاد پر رحم کرو اور سب سے تو اگر اولاد تو ہوا سکتا ہے تو ہے پور اللہ کو نارا اپنی اولاد کو اسلامی تربیت دے کر کے شریعت کا سان کر کے سبھی تعبیر اور تربیت کر کے اپنی اولاد کو چار ہزار سے بچا ہو سب سے ماں باپ کہ یہ اولاد لیکن بے نمازی ہو سب کچھ کوئی پرواہ نہیں پہانے کی نوبت ہے تو سات سمندر پار روٹی روٹی کے لیے بھیجی لیکن جہاں پہن سے بچنے کوئی انتظام اور اولاد معاف نہیں کرتے یہ بہت دلیل ہے بہت بڑی کہ وہاں گئی دنیا کی تکلیف سے بچانے کی فکر تو آپ کو ہے لیکن جہاں جہاں سے بچانے کی فکر آپ کے دل میں نہیں دنیا کی پریشانیوں سے بچا رہے ہیں اور قبر کی پریشانی آپ اس پر غور کرنا ہے اور فکر نہیں کرتے اور اولاد کو جہنت کی پریشانی قبر کی پریشانی ہر سر کی مصیبتوں سے نہیں بتا رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ اولاد رحم نہیں کر رہے ہیں آپ اولاد سے کہاں نہیں ادا کر رہے ہیں اور جب تک اولاد کے ساتھ رحم نہیں کریں گے تب تک اولاد کا حق نہیں ادا ہو سکتا اللہ تعالیٰ سے فرمائے اکل کو لہٰذا کل بنوا تو الحمد للہ کپال سلام اما اماد جس طرح سے گھر کی زندگی پورے زوجین کی زندگی اس کا دارو مدار ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے پر ہے والدین کے حقوق کی ادائیگی ابھی میں نے بتایا اس وقت ہے جب کہ اولاد کے دل میں ماں باپ کے متعلق رحم ہو اسی طرح سے والدہ بھی اولاد کا کسی وقت ادا کریں گے جب والدین کے دل میں سچا رحم و قرم کرنے کا جذبہ اولاد کے متعلق اسی طرح سے ہمیشہ یاد رکھو یہ اللہ تعالی کی رحمتوں اور برکتوں اور اپنی اسلامی معاشروں کو صحیح معلوم میں برقرار رکھنے کے لیے یہ جو رشتے دارے ہوا کرتے ہیں کراوت کاریاں ہوا کرتی ہیں ان کا بھی دار مدار اللہ رب العال نے پر رکھا ہے اگر آپ کے دل میں رہے گئے رشتے داروں کا مطابق کہ وہ رشتے داروں کے ساتھ مہربانی بہر کے ساتھ مہربانی بہاروئی کے ساتھ مہربانی مابو اور خالو کے ساتھ مہربانی خوفا اور خوفی کے ساتھ مہربانی اپنے تمام طرح بچاؤ کے ساتھ اگر رحم کرنے کا جذبہ ہے تبھی یہ رشتہ داریاں برقرار رہیں گی اگر رحم و کرار کا جذبہ نہیں ہے تو یہ رشتہ داریاں آپ کی برقرار نہیں اسی لیے نبی رہے سراب صاحب نے ساتھ نمایا یہ صحیح بخاری کی مسلم ہے روایت ہے آپ نے ساتھ نمایا اگر رہے وہ اللہ آرے پرمایا اور رہو وہ سوچ لو تم میں نا رونا ہم کر رہا کر رہو اور رہے سر سب آپ نے بڑی شریف بڑی سنائی ایک حصہ ہے اللہ اکبر سب سے بڑا رہنے والوں کون ہے اللہ اللہ کی کی ایک شد ہے یہ ایک حصہ ہے اسی لیے العالمین نے بھی فیصلہ کر رکھا ہے من وا وا وصرح جو اپنے رنوکار کے چندوں کو استعمال کر کے اپنے رشتے داروں پر کام کرنے اور جو رشتے دار کو برقرار رکھے گا اور رشتے کو جوڑے گا وہ کروں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ سب کو سلے رہیں گی کہ تو فی نصیف رمائے وہ ان جو انسان رہے وہ کرم کا جب نہیں رکھتا رشتہ داروں اور شرابت داروں پر سلے رکھنی کا اور ان کے ساتھ ان فتح محترم اور انہیں نہیں اختیار کرتا آپ نے ساتھ ومن وہ قطع کا اور جو رشتہ داروں کی بگاڑ پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اپنے سے کاٹ دیتے ہیں پورے اسلامی معاشرے العالمین نے ایک دوسرے پر رحم کرنے بڑوں کو چاہیے بڑوں کو چاہیے اپنے سے چھوٹوں پر رحم کریں اور بڑوں کے اندر اپنے سے کم سن اور چھوٹوں کے چھوٹوں پر رحم کرنے کا جذبہ ہوگا کبھی اسلامی آشرا اسلامی معاشرہ بنے گا اس فت و محبت کا معاشرہ بنے گا اسی لیے سراست حدیث کے اندر آتا ہے سنر تریوی کے حدیث ہے عرش عرش مالک رضی اللہ کارانو کہتے ہیں ہم سارے لوگ صاحب کے ساتھ مجلس میں مجلس بھری ہوئی تھی اے पूरा मुसलमान आया और वो आगे बढ़ते नवी साहब के करीब बैठना चाहता था आप जानते हैं बूढ़ा होने के बाद कभी इंसान के कान बराबर नहीं सुनते तो बूढ़ा इंसान आया اور آگے بڑھ کر کے ویرے قریب بیٹھ کر کے آپ کی باتیں سننا چاہتا تھا, تھا لیکن جگہ اتنی خریدنی تھی اس کو آگے, آگے پہنچنے کا موقع نہ رہا وہ بے کھڑا انتظار کر رہے کر رہا ہے کہ ہمیں جگہ مل جائے تو ہم آگے جا کر کے بیٹھ جائیں ہیں لوگوں نے آگے جگہ دینے میں تھوڑی سے تاخیر کر دی تھوڑی سے تاخیر کیا اور بوڑھا کھڑا نہیں گیا اللہ اکبر فوراً اللہ میا. اے دو, رو دو اور بوڑھے کو آگے آ کر کے بیٹھنے دو یاد رکھو لڑی سمینا ملم یار ہم ولم ورم جو وہ میرے امت سے نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں پر جہر نہ کرتا ہو اور اپنے بڑوں کی عزت نہ کرتا ہو بے بات کی ایک بوڑھا انسان آگے بیٹھنا چاہتا تھا جہاں نے اس کو شوق دینے میں تاخیر کیا فوراً آپ پر بڑھائی جائی اور آپ پیان کر دیا جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم نے نہیں ہے اور جو بڑوں اپنے سے کو چوٹ اور سواگت نہیں کرتا وہ بھی ہمارے طریقے سے خارج ہے میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے تو ایک ایک شد ہے رحم یرحم اب الرحمٰن اور رحم یرحم جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے یہ اللہ پر عالمین کا ایک مزاج ہے اسی لیے آپ نے ساتھ میں ہوتا محربہ ہوشے بڑی پر ہم ہر زمین پر رکھنے والی مخلوق کے ساتھ شبرہم کرو آسمان والا تمہارے اوپر مہربان ہوگا نبی بخاری کی روایت نبی رسرا اپنا شاہ فرماتے ہیں ایک آہسا اور ایک بڑی گنہگار اور راستہ پکڑ کے جا رہی تھی راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے گرمی کا موسم تھا وہ پانی پینا چاہتی تھی اپنے پینے کے لیے اس نے ایک لوٹا رکھا ہے اور رسی بھی رکھی ہے رسی میں لوٹا باندھ کر کے جہاں کنواں ملتا ہے پانی بھر کر کے وہ پی لیتی ہے سامنے کنواں نظر آیا اور کنویں کے دیوار ایسے اوپر در اٹھا دی گئی تھی تاکہ کوئی آدمی اچانک اس میں گر نہ جائے ایک پیاسا کتا جب عورت پہنچی تو دیکھتی پیاسا کتا چاروں طرف دوڑ डालता ہے جب منہ ڈالتا ہے تو है جاتا ہے پیاسا ہے زبان باہر نکلی ہی بھی ہے اور بہت ہی زیادہ پریشان ہے وہ کتا لیکن پانی پینے کا کوئی انتظام نہیں عورت نے تو پانی پی لیا پی کے جانے لگی تو اس عورت کے دل میں पर پر का کا جذبہ پیدا ہوا آپ گرمایا اس عورت نے دوبارہ پانی نکالا اور اپنے برتن کو بتاتی بچاتی تھی کہ کتا منہ نہ لگا دی اسی لیے جب اس نے پانی گرانا تھا تو کتا منہ کھول کر کے اے, اے, اس کی طرف دوڑ پڑا کتا منہ کھول کر کے کھڑا ہے وہ عورت بیچاری پانی گرا رہی ہے جب کتا خوب سے رات ہو کر کے واپس چلا گیا تب وہ عورت عورتیں سے آگے بڑھی اور اپنا سفر جاری کیا آپ نے ساتھ نمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے مخلوق پر رحم کرنے پر اس قدر اللہ تعالیٰ انسان کو رحم کرتا ہے کہ ساری زندگی کے گناہ تو اللہ نے اس کے بخش دیا میرے بھائی ارحمو من فل عربی ارحم عمل صنع بہرحال ارد کرتا یہ تھا کہ پورے اسلام قدار و مدار ایک دوسرے پر اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق پر رحم کرنے کا ہے سر دوسرے پر رحم کرو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی مخلوق کے ساتھ رحم کرنے اور ان کے ساتھ احسان کرنے کا شوق و جذبہ پیدا کر دے ماں کو باپ کو بیوی کو شوہر کو اولاد کو پڑوسی کو اور عام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ میں رحم پیدا کر دے تاکہ وہ غیروں کے ساتھ رحم کریں فی ہم نے جو بیمار ہے اس کے بعد کلیا جا فرمانے انتہائی سکتا بہت ہی الم ہے بہت ہی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کر دے ان ہرامین جو مفرود ہیں ان کے قرض تو ادا کرا دے جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر دے ان ہرامین جو, جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر روزی سے لگا دے جو دین سے دور ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بینکوں کو بھی ذکرے کر دے ان ہر دن دل کے دلوں میں سختی ہے اللہ تعالیٰ سختی کو نکال کر کے رہ سے ان کے دلوں کو کر دے اللهم افتر للمؤمنين والقمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله إن الله يعبر بالأدل والإحصان وإيطاء القربى وينهاء عن الفأشاء والمنتر والبكر يأذون لعنكم لذلك الضرور وانطروا الله يذكركم وانعوه يستجب لكم ورذكروا الله تعالى أكبر What?